بھی وہ منتویہ ہوں احسان اللہ رہا ہے وہ دن اماوات میرے بہت دینی بھائی جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج صبح ہی سے اور اہلیاں مستقل چل رہا ہے فجر سے لے کر کے صبح کے دس بجے تک قیامت کی چھوٹی نشانیوں پر آپ نے ڈاکٹر کم صاحب سے گفتگو سنی ہے اور اب انشاءاللہ شاء قیامت کی بڑی نشانیاں جن کی معرفت بالخصوص اس فتنے کے دور میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے اسی مناسبت سے موضوع اس بات کو رکھا گیا قیامت کی نشانیوں سے تو اس کے لیے ہمارے شیخ عبدالرحیم الرحیم عبد الوزیر مدنی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور جو ترحیبی اور استقبالیہ بینر بنایا گیا ہے اس میں ہم نے پہلے ہی سے ڈاکٹر عبدالرحیم الرحیم لکھ دیا ہے اگرچہ غلطی سے ہوا ہے لیکن ان شاء اللہ ہم اسے نیک پال لیتے ہیں اور ہمارے شیخ ابھی یہ فر کر رہے ہیں ماجسر میں ہیں اور ان شاء اللہ جامع وزیر اسلام وزیر منہرس ہے اور امید ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ اپنا علمی سفر جاری رکھتے ہوئے پی ایچ ڈی کی بھی ڈگری حاصل کریں گے ان پال لیتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ غلطی ہے ہمارے لیے یا ان کے لیے محمود ہے بہتر ہے تو ابھی جو ہمارا موضوع ہے قیامت کی بڑی نشانیاں اس موضوع پر شیخ عبد الرحیم صاحب آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں مغرب گفتگو کریں گے اور بہت سارے کتابیں آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے آئے ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے شکر کے تعلق سے کسی تعارف کا زیادہ،, yani زیادہ ضرورت نہیں ہے اور آپ کبھی بھی تعلق ہندوستانی سے ہے اور آپ جامعہ محمودیہ منصورہ مالگاؤں سے آپ نے فراغت حاضر کی اس کے بعد جامعہ صاحب ملورہ میں آپ نے علم حاصل کیا کل الحدیث سے آپ کی شکایت انیس سو شریعہ سے شیخ کی فراخت ہوئی ہے اور وہاں سے فراغت کے بعد ابھی حائل کے اندر ایک موضع ہے بہا کے نام سے وہاں پر دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور یہ آپ کا اور علم سے آپ کی محبت ہے کہ آپ وہاں دعوت کا بھی کام انجام دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جامعہ سلح الدین غروب علم بھی حاصل کر رہے ہیں اور ایم کی ڈگری جو ہے شیخ وہاں سے تیار کر رہے ہیں ان شاء تو یہ ش کا ہی مختصر تعارف ہے اور ماشاء اللہ ش کای حدیثوں پر بڑا گہرا مطالعہ ہے اور گہری نظر ہے انشاءاللہ اور یہ موضوع بھی حدیثوں ہی سے متعلق ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ شاء آپ کی نظر میں آئیں گی دیکھنے میں وزلنے میں تو بلا تاخیر اور ناقص زیادہ کہتے ہوئے میں شہر گزارش کرتا ہوں کہ شیخ قیامت کی بڑی نشانوں پر جو کا موضوع ہے اس موضوع پر اظہار سنائے اور لوگوں کو ہمارے کارکنان کو مضامین کو جن نے ہمارے علما حضرات بھی ہیں اور دیگر حضرات بھی ہیں ان کو اپنے علم سے فائدہ اٹھائیں یا کم اللہ خیر السلام علیکم رحمۃ اللہ علیکم. <تصفح> بسم الله الرحمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له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 يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد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 یہ بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے اس مبارک دینی دورے میں مجھ جیسے ناچیز کم علم طالب علم کو آپ لوگوں نے قیامت کی بڑی نشانیوں پر بولنے کے لیے انتخاب فرمایا اس پر میں آپ لوگوں کا بے حد مشکور ہوں اور یہ آپ لوگوں کا حسن زن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی باتیں سننے سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کامین اور اس قسم کی دینی مجالس کو بار بار منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین آمین چونکہ ان دینی مجالس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے آپ لوگوں سے یہ بات مفی نہیں ہے یہ علم کی مجالس ایسی مجالس ہیں جو ہوئے زمین پر سب سے بہترین مجلسیں ہوتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ کا کلام پڑھ کر کے سنایا جائے اور اس کو سمجھا جائے اور اس کا مدارسہ کیا جائے یہ بہت فضیلت والی بات ہے بردران اسلام میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعلی یہ بیان فرمایا کیا لوگوں کو قیامت کا انتظار ہے کہ وہ اچانک آ جائے حالانکہ اس کی نشانیاں آ چکی ہیں قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں انہیں ان نشانیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت نبی علیہ السلاق اسلام کا انتقال کر جانا یہ کچھ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جب قیامت کی مکمل نشانیاں آ جائیں گی تو پھر یعنی بڑی نشانیاں آ جائیں گی تو پھر ان کو کوئی نصیحت فائدہ مند نہیں ہوگی ان کے لیے کوئی نصیحت فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی آئیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ قیامت کی نشانیوں سے متعلق گفتگو کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے کیا ضرورت ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اس کی کئی وجوہات علماء نے بتائی ہیں لیکن سب سے اہم وجہ یہ ہے قیامت کی نشانیوں کا علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لے اور آخرت کی تیاری کرے یوم آخرت کے لیے تیاری کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں یہ سب سے بڑی اہم وجہ ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے بہت سے لوگ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں عجیب و غریب تصورات اور خیالات اور نظریات رکھتے ہیں کئی لوگ تو ان نشانیوں کو انکار کر دیتے ہیں اور کئی لوگ تو ان نشانیوں کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے کتاب و سنت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے حالانکہ یہ نشانیاں غیب سے تعلق رکھتی ہیں جن کو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے واضح فرمایا ہے اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں علم حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے اس لیے کہ اس کا تعلق براہ راست آخرت پر ایمان لانے سے ہے ہمارے عقیدے سے اس کا تعلق ہے ہم لوگ یہ تو جانتے ہیں ایمان کے چھ ارکان ہیں تو اس میں آخرت پر ایمان لانا ہے تو لیکن آخرت پر ایمان لانے کی تفصیلات کیا ہیں اس کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے اور جب تک یہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک آپ صحیح عمل نہیں کر سکتے اور اس وقت تک آپ شبو و شبہات کی دلدل دل میں پھنسے رہیں گے اس لیے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتانا سمجھانا اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہم پر ضروری ہے کیونکہ اس کا تعلق براہ راست عقیدے سے ہے اور ایمان بالغیب سے اس کا تعلق ہے غیب پر ایمان لانا غیب سے اس کا تعلق ہے قیامت کب قائم ہوگی اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے نظریات ہیں غیر قوموں نے بھی دوسری اقوام نے بھی بہت سے نظریات پھیلائے لوگوں نے قیامت دو میں قائم ہونے کا دعویٰ کیا کچھ لوگوں نے دو بارہ میں قیامت قائم ہونے کا دعویٰ کیا کچھ لوگوں نے کچھ دعویٰ کیا لیکن جو کتاب و سنت کا علم رکھتا ہے جو بندہ وہ اس کے بارے میں یقین رکھے گا کہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات ظاہر نہ ہو جائیں کتاب و سنت میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں جب تک ظاہر نہ ہو جائیں اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی تھی اچھا اسی کے ساتھ ایک اصول یہ بھی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بتایا ہے اس تعلق سے اور دوسرے مسائل سے متعلق من وعن اس کو تسلیم کر لینا کسی بھی قسم کا اس پر اعتراض نہ کرنا جانتے ہیں آپ اکثر لوگ کیوں گمراہ ہوئے کیوں بگڑے کیوں ان کے اندر بگاڑ آیا اکثر لوگوں کی بگاڑ کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ شریعت کو وحی کو من وحن تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس میں اپنی رائے کو مقدم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے عقل کو مقدم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نصوص پر احادیث پر پرانی آیات پر اپنی عقل کو مقدم کرتے ہیں اس لیے بہت سے لوگ بھٹکے اس لیے امام موفق ابو محمد المقدسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجیب المان بک ما اکبر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحبح نقل فیما عنا ہم پر ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے جن چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور صحیح صنعت سے وہ بات ثابت ہے چاہے ہم اس کا مشاہدہ کریں یا وہ چیز ہم سے ہماری نظروں سے غائب ہو اجل او ہو اور ہم اس کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی چیزیں برحق ہیں چاہے ہمیں اس کا پتا ہو یا نہ ہو یا اس کی حقیقت کے بارے میں یا اس کی باریکیوں کے بارے میں ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو جیسے اسرا اور معراج کی حدیث ہے اور اسی طریقے سے قیامت کی نشانیاں ہیں اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں دجال کا ظہور ہے نزول ہے عیسا ابن مریم ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے اسی طریقے سے یاجوج ماجوج کا ظہور ہے اور جانور کا نکلنا ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا ہے تو یہ تمام باتیں جو بھی ثابت ہیں اس کو من وعن تسلیم کیا جائے یہ ہمارا عقیدہ ہے جیسے کہ ابن قدام رحمہ اللہ نے لمۃ الاعتقاد میں اس بات کو بیان فرمایا ہے ایک اور بات میں بتاؤں کہ ہمارے اصلاف میں عقیدے کے مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے فقی مسائل میں آپ کو اختلافات ملیں گے جو اشتہار پر مبنی ہیں جہاں نس نہ ہونے کی وجہ سے اشتہادات کیے گئے ہیں لیکن عقیدے کا ایک مسئلہ آپ ایسا بتا نہیں سکتے کہ جس عقیدے کے اصول میں اصولی مسائل میں بنیادی مسائل میں کسی کا میں اختلاف نہیں ہے اسما وصفاف کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تووحیت کے بارے میں اس کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ربویت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں آخرت کی نشانیوں پر ایمان لانے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں یہ اختلافات تو بعد میں شروع ہوئے وجود میں آئے اس کے بعد یہ سب اختلافات شروع ہوئے جب انہوں نے کتاب و سنت کو ترک کیا صاحب اکرام کے منج کو ترک کیا اور اپنے عقلی گھوڑے کا دوڑانا شروع کر دیا تو پھر تعویلات بھی شروع ہو گئی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اور دوسرے تمام مسائل کے بارے میں عقید خاص طور عقیدے کے مسائل میں لوگوں نے اپنے اقلی گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے اور آئیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں آپ نے ویسے سنا ہوگا قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں اور بڑی نشانیاں ہیں تو میں یہ بتاؤں کہ قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں اب ہمارا موضوع ہے بڑی نشانیوں سے متعلق چھوٹی نشانوں اور بڑی نشانیوں کے درمیان کیا فرض فروق ہیں کیا فرق ہیں تو ویسے تو کئی فروق علماء نے بتلائے ہیں تو ان میں سے بعض فروق کو میں بتلاتا ہوں پہلا فرق یہ ہے کہ قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ مختلف زمانوں میں مختلف مرحلوں میں واقع ہوتی رہتی ہیں اور واقع ہوتی رہیں گی بہت بڑا فاصلہ ہے چھوٹی نشانیوں میں مختلف اوقات میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں اور بار بار وہ چیزیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں لیکن بڑی نشانیوں کا مسئلہ ایسا نہیں ہے بڑی نشانیاں قیامت کی بڑی نشانیاں بالکل قیامت کے قریب واقع ہونے والی ہیں قیامت کے قریب واقع ہونے والی ہیں چھوٹی نشانیوں کا ایسا نہیں پہلے سے نبی ص اللہ وسلم کی بحث سے لے کر کے اور آج تک بھی ظاہر ہو رہی ہیں لیکن قیامت کی بڑی نشانیاں جب قیامت بالکل قریب ہوگی اس وقت ظاہر ہوگی دوسرا فرق یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں لگاتار ظاہر ہوں گی بڑی نشانیاں جو ہیں قیامت کی جو نشانیاں جب ظاہر ہوں گی تو لگاتار ظاہر ہوں گی جس طرح سے ہار میں پوری ہوئی مطلب یہ کہ پروئی ہوئی جو موتیاں ہیں اس کو اگر کاٹ دیا جائے تو جس طرح سے گرتی ہیں کے بعد دیگر مسلسل یا آپ کی کتاب یہ اشراۃ الصاہ میں موجود ہے ساری چیزیں تو اسی طرح سے قیامت کی بڑی نشانیاں پیدر پید واقع ہوں گی لیکن چھوٹی نشانیاں ایسا نہیں اسی طریقے سے میرے رہتی قیامت کی چھوٹی نشانیاں غیر مقدس ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ محسور ہیں دس تعداد دس ہیں اس کی راجیہ قول کے مطابق قیامت کی نشانیاں جو بڑی ہیں وہ صرف دس ہیں لیکن کچھ ایسی نشانیاں ہیں جس کو علماء نے قیامت کی بڑی نشانیوں سے متصل ہونے کی وجہ سے ان کو بھی بڑی نشانیوں میں شامل کیا ہے جیسے اس کتاب کے اندر امام مہدی کے ظہور کو قیامت کی بڑی نشانیوں کے ساتھ ملایا گیا ہے وہ یوں سمجھیے کہ امام مہدی کا ظہور قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے درمیان ایک سنگم ہے ایک تال میل ہے یعنی امام مہدی کا چھوٹی نشانیوں اور بڑی نشانیوں کو ملانے والا ہے اچھا اور قیامت کی بڑی نشانیوں کے ساتھ کچھ ایسی نشانیاں بھی ساتھ میں ملی ہوئی ہیں جو چھوٹی نشانیوں سے اس کا تعلق ہے تو مطلب بار بار وہ بعد میں بھی ظاہر ہوتی رہیں گی اسی طریقے سے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں کوئی ایسی نشانی نہیں ہے جس کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے جبکہ بڑی نشانیوں میں قیامت کی بڑی نشانیاں جیسے بعض نشانیاں ایسی ہیں ان کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا تو یہ بات اس سلسلے میں آ, معلومات تھی ابتدائی طور پر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اب آئیے میں آپ کو قیامت کی بڑی نشانی جو اس کتاب کے اندر سب سے پہلی نشانی امام مہدی کا ظہور ہے اس کے بارے میں کچھ متاث کی روشنی میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے بعد پھر آ, کتاب سے ہم رجوع کریں گے کہ کتاب کے اندر پڑھیں گے اس کے اندر کیا کیا باتیں اس سے بھی استفادہ کریں گے ٹو سکس نائن پر ہے دو سو انہتر نمبر پیٹ پر پہلی دو سو ستر میں پیج کم ہاں دو سو ساٹھ کروڑ نکال یہ ہوگا ان شاء کتاب سے پڑھتے ہوئے اس کے علاوہ جو بھی اضافات میں نے الگ مختلف جگہوں سے جمع کیے ہیں اس کو آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا تو ہمارا جو میں نے جو فہرست بنائی اس حساب سے انشاءاللہ شاء بات کو ہم آگے بڑھائیں گے سب سے پہلے امام مہدی کا اجمالی تعارف اور اس کے بعد نام و نثر اور امام مہدی کے سفار پھر مہدی کے ظہور کا سبب اور امام مہدی کے حکمرانی کی, حکم کی مدت مہدی کا زور کہاں سے ہوگا یہ تمام تک اکثر چیزیں سے موجود ہیں اوزا. الحمدللہ بہت محقق انداز میں موجود ہے لیکن اس کے ساتھ اور کچھ اضافے بھی انشاءاللہ ہوں گے سب سے پہلے میرے عزیزوں امام مہدی کے تعلق سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ امام مہدی مجددین میں سے مجددین میں سے اللہ تعالیٰ ہر سو سال کی کے بعد ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کی بگڑی ہوئی حالت کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں میں اصلاح کا کام کرتے ہیں تو امام مہدی بھی جب زمین ظلم سے بھر جائے گی اور ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی قیامت سے قریب ظلم کے خاتمے کے لیے امام مہدی کو مقروض فرمائے گا اور یہ بات بھی آپ جان لیں کہ امام مہدی وہ کوئی نبی نہیں ہوں گے وہ نہ کوئی صحابہ سے کوئی افضل شخصیت نہیں ہوگی یاد رکھیے آپ یعنی نے اسے خلوق کیا کہ اخبر رضی اللہ عنہ سے زیادہ افضل ہوں گے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے زیادہ افضل ہوں گے ایسی کوئی بات نہیں بات سمجھا رہی نہ کوئی وہ نبی ہوں گے نہ کوئی صحابہ سے زیادہ کوئی افضل شخصیت ہوگی ہاں یہ بات ہے کہ وہ ایک دین دین کے مجدد مجددین میں شمار ہیں ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آئیں گے اور آپ کے نام سے آپ, آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور آپ کے والد کے نام سے ملتا جلتا ہوگا اور لوگوں میں حکومت کریں گے اسلامی حکومت اور خلافت نبی علیہ اللاط اسلام کے طریقے پر قائم کریں گے نبی علیہ السلاط السلام کے طریقے پر حکومت چلائیں گے سات سال یا آٹھ سال روایتوں کی روشنی میں نو سال تک وہ حکومت کریں گے ایک کتاب اس سلسلے میں بہت ہی مفصل کتاب لکھی گئی اس کتاب کا نام ہے المہدی المتظر فیض الحدید السارہ و اقوال المختلفة یہ مولانا دبتور عبد العلیم بن عبد العظیم بستوی حفظہ اللہ نے کتاب لکھی ہے اس کتاب کی یہ کتاب اس موضوع پر سب سے جامع کتاب سب سے جامع کتاب ہے اور ہمارے شیخ محدۃ المدینہ علامہ عبد المسن حفظہ اللہ نے اس کتاب کے بارے میں کہا کہ اس موضوع پر سب سے جامع کتاب میرے علم کے مطابق جو لکھی گئی ہے وہ یہ کتاب ہے حالانکہ محدۃ المدینہ جنہوں نے قطب کی شرح کی ہے مسجد نبوی میں اور حجال پر کافی گہری نظر ہے انہوں نے خود ایک کتاب لکھی جنہوں نے بھی مہدی کے احادیث کی تکذیب کی ان پر رد کرتے ہوئے الرد والا من قذب احادیث تو ان پر رد کرتے ہوئے کتاب لکھی اور انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ سب سے بہترین کتاب حالانکہ وہ عالم قورن ہندوستانی عالم کی مولانا عبدالعلیم بستوی حفظ انہوں نے جو لکھا ہے کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک تو صرف صحیح حادیث جو حسن درجے کی ہیں صحیح صحت کے درجے کو پہنچتے ہیں اس کو تقسیم کیا اور دوسری قسم وہ ان حادیث کی ہے جو ضعیف روایتیں ہیں موضوع من گھڑت روایتیں اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے جب تک یہ اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ غلط فہمیوں ہی کے شکار رہیں گے آپ کوئی بھی آئے گا کبھی ضعیف روایت پیش کر دے گا کبھی موضوع روایت پیش کر دے گا اپنے یہ بھی تو حدیث میں یہ بھی تو حدیث میں ہے اس لیے صحیح روایتوں کا علم حاصل کرنا پھر اس کے بعد اسی کے مطابق عقیدہ رکھنا اور پھر ضعیف اور موضوع روایت کا علم حاصل کر کے اس سے دور رہنا اس سے ان حدیثوں سے گریز کرنا تو انہوں نے فرمایا کہ جملہ احادیث جو اس سلسلے میں صحیح حادثی جو وارد ہوئی ہیں حدیسے ہیں کتنے امام مہدی کے بارے میں تیس حدیث ہیں اور سولہ آسار ہیں صحابہ کے اور وہ حدیث جن میں امام مہدی کا نام وضاحت کے ساتھ موجود ہے آٹھ حدیث کتنے آٹھ حدیث ہیں اور گیارہ آسار ہیں اور وہ احادیث جس میں امام مہدی کا نام واضح طور پر تو موجود نہیں ہے لیکن محدثین اکرام نے امام مہدی کے ابواب میں امام مہدی کا جہاں تذکرہ کیا ہے ان ابواب میں ان احادیث کو کرائم کی بنیاد پر ایسے کرائم پائے جاتے ہیں جو ان پر منتبق آتی ہیں وہ احادیث امام مہدی پر منتبق آتی ہیں تو ان کو ان احادیث میں شامل کیا ہے تو وہ کدھرے بائیس حدیثیں کدھرے بائیس حدیثیں اور پانچ آثار یہ جو ہے احادیث ہیں جو ثابت شدہ احادیث ہیں اس کو انہوں نے مختصر طور پر بتایا ان احادیث میں کون سی کون سی جو احادیث صحیح ہیں اور اس کو مختصر طور پر انہوں نے احادیث کو تقریباً تیویس نکات میں ان احادیث کو بتایا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اصل کتاب کی طرف ہم لوٹ کر کے آگے کے پھر اور مسائل جو ہے بیان کریں گے اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت لمبا موازرہ ہے اس لیے آپ کو بھی اس میں شرکت کرنا ہے آپ کو بھی جو ہے پڑھنا ہے اقمام تقسیم سے ان کام لیں گے ٹھیک ہے ذات ملاقت تو سب سے پہلے آپ لوگ اس کو کوئی ایک صاحب جو ہیں جو پڑھیں گے قاری ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے تعلق سے جو بھی اور باتیں مزید ہیں مزید ہے اس کو بیان کریں گے ہیں بہت سے میں پور الگ سے کے سے میں نے اس سے چلے سب سے پہلے آئیے آپ یہ کو لیم میں سرسری طور پہ پڑھوں گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آج دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کھلنے طور پر آج کا جو پروگرام ہے پورا صرف امام مہدی کے بارے میں اور دجال کے بارے میں ہو بس پورا تفصیلات ہیں اس سلسلے میں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گی لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ ہم اس کے پیدا کریں ان دو ہندوست بقیہ نشانیاں چونکہ کل تین نشستیں ان نشستوں میں انشاءاللہ ہو جائیں گی کیونکہ آخری جو نشانیاں اس میں کوئی خاص مواد نہیں ہے صحیح جو مواد ہے قرآن سنت کے تعلق سے بہت جو ہے مختصر مواد ہے اس میں اصل جو مواد ہے مہندی کے بارے میں جال کے بارے میں صلام کے بارے میں یا عجوج ماجوج کے بارے میں ٹھیک ہے سب سے پہلے اب کتاب نکال لیا پا. آخری زمانے میں اہل بیت میں سے ایک شخص ایسا پیدا ہوں گے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کی تائید فرمائے گا وہ سات سال تک بادشاہ کریں گے اور زمین جس طرح ظلم و زیادتی سے بھر گئی ہوگی اسی طرح سے وہ انصاف سے بھر دیں گے امت ان کے عہد حکومت میں ایسی خوشحالی اور آسودگی کی زندگی گزارے گی جیسے کبھی میسر نہ آئی ہوگی زمین سے خوب افزائش ہوگی اور آسمان سے خوب بارش ہوگی اور گنے بغیر مال عطا کیا جائے گا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں پھل بہت ہو جائے گے کھیتوں کی پیداوار خوب بڑھ جائے گی مال وافر ہوگا سلطنت غالب ہوگی قائم ہوگا دشمن خار ہوگا اور ان کے زمانے میں خیر مسلسل ہوگا سب سے پہلے نام اور لقب کے بارے میں ہم آتے ہیں ان کا نام نبی علیہ السلام السلام کے نام پر اور ان کے والد کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا چنانچہ ان کا نام محمد یا احمد بن عبد ہوگا اور فاطمہ بنسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریت سے ہوں گے اور حسن بن علی رضی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے تو ابن کثیر اللہ علیہ وسلم کا نصب نامہ یہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان کی کتاب انہایا میں نے کتاب لایا ہے ہوایا پلفتن والملاحم وہ فرماتے ہیں کہ یہ محمد بن عبداللہ اللہ علوی فاطمی فاطمی حسنی, حسنی حسینی نہیں ہے یہ حسین رضی اللہ کس سے نہیں ان شاء اللہ آگے یہ تفصیل اس کی انشاءاللہ یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کس کے حسن رضی اللہ کے خاندان سے حسین رضی اللہ کے خاندان سے نہیں حکمت کیا ہے جانتے ہیں آپ علماء نے اس کی حکمت یہ بتائی کہ دراصل حسین رضی اللہ کے خاندان سے آئیں گے لیکن کون ہے وہ شیعوں کا مہدی آئے گا بعد میں آگے آئے گی بات کس کا مہدی آئے گا شیعوں کا ان کا بھی مہدی ہے بڑی تفصیلات ہیں اس کی انشاءاللہ اس کی مختصر طور پر بتائیں گے لیکن ہمارا جو امام میدیا وہ حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان سے آئیں گے لیکن حسن رضی اللہ عنہ کیا حکمت ہے علما نے یہ بتلایا دراصل حسن رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کے بعد حکومت کی کتنے مہینے تک چھ مہینے تک تک کی جی تو ایک طرف حجاز میں حسن رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی اور شام کے علاقے میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی تھی اور اللہ نے سیدن اللہ بی عظیمتین من المسلمین یہ میرے بیٹے کون ہاں حسن میرے بیٹے انہیں نواسے کو بھی کیا کہا جاتا ہے سے معلوم نواسے کو بھی کیا کہا جاتا ہے بیٹا اسی سے علماء نے یہ کہا اگر دادا ہو نانا ہو مثلا اس کے پاس اگر حیثیت ہے اور داماد اور بیٹی کے پاس حیثیت نہیں ہے اور اس کے پاس حیثیت ہے مالی حیثیت تو پالنا اس پر ضروری ہے خرچ کرنا اس پر ضروری ہے کس پر نانا پر اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ ہے دولت ہے نہ ہو وہ الگ بات ہے کیوں اسی سے امام احمد بنبر رحمۃ اللہ نے استقال کیا چونکہ بیٹے کے مساوی قرار دیا ہے ان نبنی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو فکا نے بتایا جی بالکل نانا خرچ کرے گا جہاں خرچ کرے گا نہیں داماد اگر فلخاش ہے یہاں بات ہو رہی ہے داماد کو خرچ کرنے کی طاقت نہیں ہے اور یہ فخر کی بنیاد پر ہم بات کر رہے ہیں محتاج ہیں تو ان کو زکات نہیں دی جائے گی یہ مسئلہ کب آتا ہے زکات پر آتا ہے کیا نانا نواسے کو زکات دے سکتا ہے زکات کی وجہ سے یہ مسئلہ ٹھہرے کیا زکات دے سکتا ہے تو یہاں مسئلہ جب آب علماء کے فتح رجوع کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ زکات نہیں دے سکتا ہے نواز سے بھی. چونکہ اس پر خرچ کرنا ضروری ہے محتاجگی کی بنیاد پر ہاں اس کے پاس وہ حیثیت نہیں ہے اس کے پاس وہ حیثیت نہیں ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ باز علماء نے کہا کہ دے سکتا ہے کوئی لیکن اصل جو اصول ہے شریعت نے اس طرح سے بدلایا پہرے کہ تو بات آگے بڑھ گئی اندازہ تو یہ میرے یہ بیٹے سردار ہیں بِهِ سلیخ اللہ بہ مِنَ عظیمسلم مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے سرخ کرائے گا کن کے ذریعے سے حسن رضی اللہ سے تو چونکہ انہوں نے اللہ کے خاطر اللہ کی رضا کے خاطر یہ اپنی حکومت چھوڑ دی تھی تو اللہ نے معاوضے کے طور پر انہی کے نسل سے امام مہدی کو روانہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ روانہ فرمائے گا قیامت تو یہ جو ہے ایک حکمت بعض اللہ نے بتلایا ہے بیرکت علامہ اب عباد حفیظ اللہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ عبد ال مسعود رس لانو کی ایک روایت ابوداؤد اور ترمیزی کی جو یہاں پر بھی ہے رسول نے فرمایا لو لم يبقى من الدنیا اللہ یوم لطول اللہ ذالک اليوم حتی يبعث رجلم من اہلی یواتی اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی, ابی وقصحہ هذا الحدیث شیخ علیہ السلام بن تیمیہ فی مناج السنہ وفی القیم فی المنار المنیف اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس دن کو اتنا طویل بنا دے گا اتنا لمبا کر دے گا کہ ایک آدمی کو میرے خاندان سے روانہ فرمائے گا جس کا نام میرے نام کے جیسے ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے جیسے ہوگا اس حدیث کو علامہ ابن تیمیہ نے مناج السلہ میں اور نقیم رحمۃ اللہ علیہ نے المنار المنیف میں اس کو، اس کو صحیح قرار دیا ہے. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہی ہوگا حقیقت میں اس میں کوئی تعویل کی ضرورت نہیں ہے یہ نہیں ہوگا کہ جس بازو نے کہا کہ امام مہدی کا نام منصور ہوگا کسی نے زید کسی نے عمر یا اس طرح کے اسما اس طرح کے نام جن لوگوں نے بھی مہدویت کا دعوی کیا ہے انہوں نے اس طرح کے نام رکھے تو یہ نام نہیں ہوں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اور یہ مہدی کیا ہے یہ لقب ہے محمد بن عبداللہ کا جو مجدد ہوں گے آخری زمانے میں ان کا لقب کیا ہے مہدی مہدی کیا مطلب مہدی مہندی کا مطلب یہ, یہ ہے ہدا اللہ الحق اللہ نے ان کو حق کی ہدایت دی اللہ نے ان کو حق کی ہدایت دی اور مہدی کا یہ جو لقب ہے کس کے لیے استعمال ہوا ہے ان سے ہم سے پہلے یعنی امام مہدی سے پہلے محمد بن عبداللہ امام مہدی سے پہلے اگر کسی کے لیے استعمال ہوا ہے تو وہ چار خلفۂ راشدین کے لیے استعمال ہوا ہے بس وسنتی علیکم بسنتی سمنت من بعد یہ مہندی کا لفظ راشدین کے لیے استعمال ہوا ہے چار قلبا کے لیے اس کے بعد جو احادیث میں مہدی کا لفظ یعنی جو ہدایت اس, کا, اس قسم کا لقب کے طور پر جو استعمال ہوا ہے وہ امام مہدی کے بارے میں استعمال ہوا ہے کچھ علماء نے امام مہدی کا کے دوسرے کچھ القاب بھی بتائے ہیں جیسے امام بربہاری شروسہ میں انہوں نے یہ کہا القائم من علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم القائم من علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی القائم پلافت کو قائم کرنے والے قائم کا مطلب کیا ہے اس لقب خلافت کو قائم کرنے والے یہ کون ہے امام مہدی ہوں گے اچھا امام مہدی یہ تو باتے ہو گئی کہ نبی علیہ السلام اسلام کے خاندان سے ہوں گے اب آئیے ان کے صفات کیا ہیں ان کے سفات سے متعلق اور یہ بات بھی بتاؤں صرف نبی صلی اللہ وسلم کے خاندان ہی سے نہیں بلکہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے ٹھیک ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلط اسلام کو کہتے ہوئے سنا المہدی من اطرتی من ولدی فاطمہ مہدی میری نسل سے ہوں گے اور فاطمہ کے اولاد سے ہوں گے رضی اللہ عنہ امام اداود نے اس کو روایت کیا ہے امام مہدی کے صفات کیا ہیں امام مہدی کے صفات کے بارے میں ابو سید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی ہے نبی علیہ السلط السلام نے فرمایا المہدی منی مجھ میں سے ہے اجل جب پیشانی چوڑی ہوگی مہدی کی پیشانی کیا ہوگی چوڑی ہوگی اپنل اور آپ کی ناک لمبی ہوگی ناک لمبی ہوگی الارض قسطوں ادلا زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جورا و ظلما جس طرح سے زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے امام ابداؤد نے روایت کیا امام حاکم نے اور اس کی سند کو امام قیم رحمت اللہ علیہ نے جید کہا ہے امام مہدی کو اللہ تعالیٰ ایک رات میں ایک رات میں اصلاح کر دے گا مطلب ایک رات میں خلافت کے لائق بنا دے گا کہ وہ خلیفہ بن جائیں گے ایک ہی رات میں اس کے تعلق سے علی ابن ابھی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے المحدی مناسح اللہ فی لیلہ مہدی ہم ہمارے خاندان سے ہیں اللہ تعالی ایک رات میں آپ کوئی کی اصلاح کر دے گا ابن ماجہ کی روایت ابن ابھی شیبہ کی اور اللہ و محتیس احمد شاکر نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا گا ایک رات میں اصلاح کرنے کا مطلب کیا ہے ایک ہی رات میں اصلاح کرنے کا مطلب اس کے دو مطلب بیان کے ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ ایک ہی رات میں اللہ تعالی خلافت کے انہیں مستحق بنا دے گا خلافت کے لیے تیار کرے گا ایک ہی رات حالانکہ اس سے پہلے انہیں کبھی آپ ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں گزری ہوگی کہ میں خلیفہ بنوں گا لیکن اللہ تعالی ایک ہی رات میں خلافت کے لیے تیار کر دے گا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی ایک ہی رات میں ان کے اندر جو کمزوریاں ہوتی ہیں عام طور پر وہ کمزوریوں کو دور فرما دے گا تاکہ وہ خلافت کے مستحق بن سکے خلافت چلانے کے لیے جو صفات ہونی چاہیے اور جو کیا صفات ہونا چاہیے جو اہم صفات ہیں جو ہونا چاہیے قوت اور امانت قوت علم تو ہے ہی قوت اور امانت اور علم عدل یہ ساری چیزیں ہیں ہی تو اللہ تعالی ان کے پاس جو کمیاں ہوں گی وہ کمیاں کو دور فرما دے گا ایک ہی رات میں یہ مطلب ہے اچھا یہ ہر مطلب نہیں ہے کہ وہ پہلے سے بہت مطلب ہے کہ بہت بہت زیادہ گنہگار ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا گناہ کیے ہوں گے اور پھر ایک ہی رات میں ظالم کو جو ہے اللہ تعالی عادل بنا دے گا اور ظالم کو اس طرح سے یہ کرے گا ایسا نہیں ہے جن بعض لوگوں نے جیسے مراد لیا ہے اچھا ایک اور چیز جیسے ہم بتانا ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے ظلم سے زمین بھر جائے گی عبداللہ نے رضی اللہ عنہ کی روایت اس پر دلالت کرتی ہے تو امام مہدی آ کر کے انصاف کو قائم کریں گے وانحکم بینا انصل اللہ ولاب حکم دیا گیا کہ آپ ان کے درمیان اللہ نے جو ناز جو شریعت نازل کی ہے اس کے مطابق فیصلہ کیجئے اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں امام مہدی کی خلافت نبوت کے طریقے پر ہوگی نبوت کے منہاج پر ہوگی یہ،, یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے یعنی کوئی ایسا ویسے ایسی ویسی حکومت نہیں کریں گے بادشاہی حکومت نہیں کریں گے وہ نبی علیہ السلط والسلام کے طریقے کے مطابق حکومت کریں گے اور فتوحات اسلامی بہت سی فتوحات کریں گے تو یہ امام مہدی کے تعلق سے ہے آٹھویں چیز یہ ہے امام مہدی وہ شخصیت ہے جن کے لیے حجرہ اسود اور مقامی ابراہیم کے درمیان لوگ آ کر کے بیعت کریں گے انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا لیکن لوگ آ کر کے پہچان لیں گے لوگ ان کو اور لوگ آ کر کے خود سے بیعت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوگا یا بینر رکنی وال مقام ایک آدمی کی بیعت کی جائے گی حضرت اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اور اس کابت اللہ کو اس بیعت کو انہیں کے رہنے والے لوگ اس کی حرمت کو پامال کریں گے اور جب اس کی حرمت کو پامال کریں گے تو پھر اربوں کی ہلاکت یقینی ہے پھر حبشہ کے لوگ آئیں گے اور کابۃ اللہ کو برباد کر دیں گے پھر اس کے بعد آباد نہیں کیا جائے گا اور پھر وہاں کا خزانہ وہ نکال لے جائیں گے جو کابت اللہ کے اندر وہ خزانہ موجود ہے وہ خزانہ وہ نکال لیں گے امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے مسند میں ابن حبان نے اور اس کی سند کو علامہ محدث احمد شاکر نے صحیح قرار دیا ہے اسی طریقے سے وہ لشکر جو شام کے علاقے سے امام مہدی سے جنگ کرنے کے لیے آئے گا اس لشکر کی کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العجب اننا ناسم من امتی یا امونہ کہ تعجب ہے میرے امت کے کچھ لوگ اس کابت اللہ کا قصد کریں گے کیوں یہ قریش کے آدمی کو پکڑنے کے لیے اس پر حملہ کرنے کے لیے جو اس کابت اللہ میں پناہ گزی ہوا ہوگا یہاں تک کہ پیدا نامی مقام پر جب ہوں گے یہ کہاں ہے بیدانامی مقام یہ ذل حلیفہ مدینہ میں ذل حلیفہ جہاں ہے اس حصے حس، کی جگہ تو اس مقام پر جب ہوں گے تو خصفہ بہم ان تمام لوگوں کو دھسا دیا جائے گا تمام لوگ کو دھسا دیا جائے گا اور سب لوگ تباہ برباد ہو جائیں گے اور قیامت کے دن اپنی اپنی نیتوں کے مطابق ان تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا یہ بخاری کی روایت ہے اور دوسرے الفاظ میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان میں سے حدیث کے دوسرے الفاظ میں کہ ان میں سے ایک آدمی بچ جائے گا کچھ اس میں کچھ روایتوں میں ایسا آتا ہے کہ سامنے جو لشکر آئے گا شام کے علاقے سے بیدانامی مقام پر پہنچے گا تو بیچ کا جو حصہ ہے لشکر کا اس کو ڈھسا دیا جائے گا سامنے کا حصہ بچ جائے گا پھر پیچھے کا حصہ بچ پیچھے والے سامنے والوں سے مدد کے لیے پکاریں گے تو پھر دونوں کو دھسا دیا جائے گا صرف ایک آدمی بچ جائے گا جو جا کر کے خبر دے گا اپنی قوم کو کہ امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں برقی یہ جو ہے نبی علیہ سلاد اسلام نے امام مہدی کے نکلنے کے تعلق سے ایک علامت بتلائی یہ علامت بتلائی اچھا امام مہدی سے متعلق آپ کی حکومت سے متعلق بعض روایتیں آئی ہیں کہ ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں امام مہدی نکلیں گے یا عیشو سبان یا تو سات سال گزاریں گے او سمان یا آٹھ سال یعنی ججن رواقم صاحبی امام حاکم نے اس پر روایت کیا اور امام مذہبی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور ایک اور روایت میں تریویدی وغیرہ کی روایت میں نو سال کا ذکر یہ راویوں کی راویوں کی طرف سے راوی کی طرف سے شک ہے اور یقین پر جو یقینی جو چیز ہے اس کو لیا جائے گا اچھا امام مہدی کے تعلق سے یہ بتائیں کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے خلافت قائم ہو چکی ہوگی امام مہدی کے آنے سے پہلے خلافت قائم ہو چکی ہوگی اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبن حوالہ ادارف نزلت ارد المقدسہ اے ابن حوالہ جب تم دیکھو کہ خلافت بیت المقدس میں قائم ہو چکی ہوگی البلایا تو زلزلے زلزلوں کا آنا قریب ہو جائے گا اور مختلف مصیبتوں کا آنا قریب ہو جائے گا اور بڑے بڑی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی اور قیامت اس وقت اس طرح سے لوگوں سے قریب ہو جائے گی جس طرح سے یہ ہاتھ تمہارے سر سے قریب ہیں یہ میرے ہاتھ آپ کے سر سے قریب ہیں امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور امام البا اور اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے اور امام البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے اور یہ جو بات ہے اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے کہ خلافت قائم ہو جائے گی امام مہدی کے آنے سے پہلے ہی ان شاء اللہ تفصیلات ہیں امام مہدی پر ایک مستقل ایک, ایک اور کتاب ہے بڑی جامع مانے کتاب ہے اور جتنی غلط فہمیاں غلط فہمیوں کو الحمدللہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ دور, دور کر دیا گیا ہے اس اور آپ کی جو غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی وہ کتاب ہے ایک مصر کے عالم ہے اسماعیل المقدم بول کر کے اور وہ مہدیت کے نام پر بڑی جو ہے تفصیلی جامع کتاب اس موضوع پر لکھیں وہ لیپ ٹاپ میں موجود ہے انشاءاللہ اگر وقت باقی رہے گا تو اس کے جو اہم باتیں ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ امام مہدی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور امام مہدی کے پیچھے عیسا علیہ السلام نماز ادا کریں گے جیسے کہ نبی علیہ السلط اسلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت برابر حق پر ظاہر رہے گی قائم دائم رہے گی قیامت تک یہاں تک کہ عیسیٰ اس علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان کا امیر یہ کہے گا تعال صلی بنا آؤ ہمیں نماز پڑھاؤ اللہ وہ کہیں گے کہ نہیں ان نباد تم اللہ تم میں کے بعض بعض کے امیر ہیں تکرمت اللہ یہ اس امت کے لیے اعزاز ہے یہ امت کی یہ تکریم ہے اللہ کی طرف سے روا مسلم اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے تو امام عیسا علیہ السلام کی نماز میں جو عیسیٰ علیہ السلام ہوں امام مہندی کے پیچھے پڑھیں گے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا عیسا علیہ السلام سے زیادہ افضل امام مہدی ہو جائیں گے ہرگیز نے ہرگیز نے پھر حکمت کیا ہے اس کا راز کیا ہے راز یہ ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئے ہیں وہ نبی بن کر کے نہیں آئے ہیں بلکہ وہ امتی بن کر کے آئے ہیں وہ امتی بن کر کے آئے ہیں کتاب و سنت کو جاری کرنے کے لیے کتاب و سنت کے حکام کی تنفیظ کے لیے آئے ہیں یہ بتانے کے لیے بس ورنہ وہ اپنے زمانے کے نبی ہیں اور اس نبی اور اس امت محمدیہ میں وہ کیا ہے امتی بن کر کے آئیں گے اچھا اسی کے ساتھ ساتھ میرے عزیزوں یہ کچھ صفات ہیں جو میں نے یہاں سے بتائیں تو اب آپ کے سامنے کتاب میں جو نئی نئی بات اس کی طرف میں اشارہ کروں کہ امام مہدی کہاں سے آئیں گے کہاں سے ظاہر ہوں گے امام مہدی کا ظہور مشرق کی جانب سے ہوگا کہاں سے ہوگا مشرقی حصے سے ہوگا چنانچہ یہاں پر ایک حدیث بیان کی ہے اور اس پر جو ہے علماء کا بہت طویل کلام ہے اس کی صنعت پر بعض نے تو اس حدیث کو ضعیف ہی قرار دیا یہ جو مشرق سے کالے جھنڈے آنے کی جو روایتیں ہیں سب کو ضعیف قرار دیا لیکن امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مہدی کا جو لفظ ہے اس کو چھوڑ کر کے بقیہ روایت کو انہیں صحیح قرار دیا ہے لیکن میرے پاس ایک اسی حدیث کے تعلق سے مزید کچھ تحقیقات ہیں تو اس میں تو یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے صحیح نہیں لیکن یہاں پر چونکہ الحمدللہ یہاں پر انہوں نے یہاں پر کچھ علماء کی تسیح نقل کی ہے اور جیسے احمد شاکر ہیں اور ابن کثیر رحمۃ اللہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو اس لیے اس کو ہم یہاں پڑھتے ہیں حجی سے صوبان میں حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بات آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خزانے کے پاس تین شخص قتال کریں گے وہ سب کے سب کسی خلیفہ کے بیٹے ہوں گے سب کے سب کسی خلیفہ کے بیٹے ہوں گے پھر وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں ملے گا پھر مشرق کی جانب سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے تو وہ تمہیں اس طرح قتل کر دیں گے ایسا قتل کسی قوم نے نہ کیا ہوگا ایسا قتل کسی قوم نے نہ کیا ہوگا یہ میرے یہ میرا عزیز وی تفصیلات پہلے آپ جان لو صحیح عقیدہ کیا ہے پہلے جان لو اس کے بعد ابھی ہم اختلافات میں بھی داخل ہونے والے ہیں بہت تفاصل ہے اختلافات کی تو یہ صحیح عقیدہ آپ لوگ پتہ چل جائے گا تو اس کے بعد پھر یہ اختلافات کے بارے میں معلوم کرنا کوئی جو ہے بیچ دے نہیں ان اب بہت آسان ہوگا پہچاننا حق و باطل کی تمیز تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ مشرق کی جانب سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے وہ تمہیں اس طرح قتل کر دیں گے کہ ایسا قتل کسی قوم نے نہ کیا ہوگا پھر کسی چیز کا تذکرہ فرمایا جو مجھے یاد نہیں رہی پھر فرمایا کہ لہٰذا جب تم اسے دیکھو تو اس سے بیعت کر لینا خا برف پر گھسٹ کر کے آنا ہی پڑے کیونکہ وہ کا خلیفہ مہدی ہوگا کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا امام البانی نے کہا کہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے یہ لفظ صحیح نہیں ہے بقیہ جو الفاظ ہیں وہ صحیح ہیں بقیہ جو الفاظ ہیں صحیح ہیں تو یہاں پر دیکھو غور کرنے کی بات ہے ابھی جو میں نے بتایا کہ خلافت قائم ہو چکی ہوگی امام مہدی سے پہلے ہی یہاں پر کیا بتایا کہ تمہارے خزانے کے پاس تین شخص قتال کریں گے وہ سب کے سب کسی خلیفہ کے بیٹے ہوں گے کسی خلیفہ کے بیٹے ہوں گے خلیفہ کے بیٹے خزانہ لٹنے کے لیے آئیں گے خلافت ہے خلافت قائم ہو چکی ہوگی اور شام سے جو لشکر آئے گا تو وہ کیا ہوگا وہ بھی خلافت قائم ہوئی ہوگی اور شام کا علاقہ بیت المقدس کا علاقہ ہے وہاں سے وہاں کے جو خلیفہ جو بھی ہوں گے وہ بھیجیں گے کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ اور ان پر چڑھائی کرو جی جو یہ کہہ رہا ہے کہ یا لوگ اس پر بیعت کر رہے ہیں خلافت کے لیے بات سمجھ میں آ رہی تو یہ سب احادیث سے علماء نے یہی استطال کیا ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے سے ہی خلافت فائل ہوگی اور خاص طور پر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس مسئلے پر گفتگو کی اور مناقشہ کیا ہے ان لوگوں سے جن لوگوں نے کہا کہ امام مہدی ظاہر ہونے جن لوگوں نے غلط اندازے لگا کر کہ کہا کہ اس زمانے میں بھی امام مہدی آ جائیں گے اب آ جائیں گے تب آ جائیں گے تو امام مہدی نے تو امام مہدی کے تعلق سے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام تفاصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کے سیاق و سباق کو سمجھو قرائن کو سمجھو احادیث کو دیکھو کہ امام مہدی سے متعلق جو حادث ہے اس پر غور کرو تمام روایت کو اکٹھا کر کے سامنے رکھو تو پتا چلے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو کیسا زمانہ ہوگا اور کس طرح کی اور کیا خلافت قائم ہوئی ہوگی یا نہیں ہوگی تو بہر کہ یہاں پر ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کے سیاق میں مسکورہ خزانے سے مراد کعبے کا خزانہ ہے کون سا خزانہ ہے کا خزانہ ہے اس سے امام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور ان کے پاس اولاد خلفا میں سے تین اشخاص کے درمیان جنگ ہوگی یہاں تک کہ آخری زمانہ آ جائے گا تو امام مہدی نکل پڑیں گے اور ان کا ظہور بلاد مشرق سے ہوگا نہ کہ یہ شیعوں پر رد کرتے ہوئے فرما رہے ہیں سامرہ کی سرنگ سے سامرہ کی سرنگ سے جو شیئ کہتے ہیں کہ ان آئے گا ان شاء کن لوگوں نے دعویٰ کیا ہے محدویت کا تو اس میں آئے گا جوشیا کہتے ہیں کہ ان کے جو بارہویں امام ہیں محمد بن حسن عسکری جو غائب ہو گئے تھے بچپن ہی میں, بچپن ہی میں غائب ہو گئے تھے تو وہ امام کہتے ہیں کہ وہ امام اس سرنگ میں گھس کر کے غائب ہو گئے ہیں اور وہ وہاں جا کر روزانہ کہتے ہیں کہ اوکھرو جیا مولانا اخروجیا مولانا اخروجیا مولانا اے ہمارے مولانا نکلو نکلو کھل کر کے وہ کہتے ہیں یہ خوراکاتی جی عقیدے ہیں تو یہ شیعوں کا آتیدہ تو وہ اس کے بارے میں ابر کسیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سامرا کی سرنگ سے جیسا کہ جاہل رفظیوں کا خیال ہے وہ اب بھی وہاں موجود ہے یہ لوگ آخری زمانے میں ان کے خروج کے منتظر ہیں یہ قسم کی بکواس اور رسوائی کی بہت بڑی اور شدید قسط ہے جو شیطان کی جانب سے ہے کیونکہ اس کو کوئی دلیل اور برہان نہیں ہے نہ تو کتاب میں نہ سنت میں نہ ہی معقول صحیح اور استحصان کے اعتبار سے نسفرمایا کہ ان کی تائید حالیہ نے مشرق میں سے کچھ لوگوں کے ذریعے ہوگی جو ان کے مددگار ہوں گے ان کی بادشاہت قائم کریں گے ان کے ستونوں کو مضبوط کریں گے اور ان کے جھنڈے بھی کالے ہوں گے یہ وقار کا لباس ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا کالا تھا جسے اقاب, کا اقاب کہا جاتا ہے مزید فرمایا مقصود یہ ہے کہ مہدی معود جن کے وجود کا آخری زمانے میں وعدہ ہے اصل ان کا ظہور ظہور و خروج مشرق کی جانب سے ہوگا ان سے بیت خان کعبہ کے پاس ہوگی جیسے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے احادیث بیان کی ہیں وہی احادیث تقریباً یہاں پر بھی موجود ہیں سنت سے امام مہدی کے ظاہر ہونے کی دلیلیں نمبر ایک یہاں دیکھیں ابو سید خدی رضان کی روایت ہے میری امت کے آخر میں مہدی کا فروج ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں بارش عطا فرمائے گا اور زمین میں پودے اگائے گا اور مال کو مساوات کے ساتھ تقسیم کریں گے چوپائے خوب ہو جائیں گے اور امت بڑھ جائے گی امت بڑھ جائے گا مطلب تعظم الامہ کا مطلب یہ ہے امت کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی ان کا مرتبہ مقام بڑھ جائے گا اور وہ سات یا آٹھ سال جئیں گے یعنی سات یا آٹھ سال اسی طریقے سے ابشیر بل محدی یوبلہ اختلاف من الناس ابو سید خدر سے روایت ہے بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں لوگوں کے اختلاف اور زلزلوں کے وقت بھیجے جائیں گے یہ روایت کے بارے میں جو محققین علماء نے بتایا کہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن بعض نے اس کو اس کی صنعت کو صحیح قرار دیا اس, اس حساب سے باحث نے اس حدیث کو یہاں پر نقل کر دیا ہے اچھا لیکن کوئی بات نہیں اس کے جو کئی معنی ہیں دوسرے حادث سے کی تائید کرتے ہیں آپ اس کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں وہ لوگوں کے اختلاف اور زلزلوں کے وقت بھیجے جائیں گے تب وہ زمانے کو ویسے ہی اچل انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہوگی ساکن سما و ساکن عرض آسمان میں رہنے والے زمین میں رہنے والے ان سے خوش ہو جائیں گے وہ مال کو مساوات کے ساتھ برابر تقسیم کریں گے مانے مال کی بہت پراوانی ہوگی اس کے متعلق ایک شخص نے پوچھا تب ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ سیاحن کا معنی کیا ہے انہوں نے فرمایا لوگوں کے درمیان برابری کی تقسیم ہوگی برابری کے ساتھ تقسیم کریں گے نا انصافی نہیں ہوگی فرمایا اللہ تعالی امت محمدیہ کے دلوں کو مالدار بنا دے گا اور اس کا عدل ہماگیر ہوگا یہاں تک کے یہاں تک کہ وہ ایک منادی کو حکم دے گا تو وہ پکارے گا پکارے گا کہ کون ہے جو کسی مال کا ضرورت مند ہو تو لوگوں میں سے کوئی شخص کھڑا نہیں ہوگا صرف ایک شخص کھڑا ہوگا کھڑا, ہو, کھڑا ہوگا وہ, وہ کہے گا کہ خاجن کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ مہدی تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم مجھے مال دو وہ خاضم اسے کہے گا پھر یہاں تک کہ وہ جب وہ اسے بھر کر کے تیار کر لے گا تو وہ شرمندہ ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں ہی امت محمدیہ کا سب سے بہترین قسم کا لالوچی تھا کیا مجھے وہ کافی نہیں ہوتا جو سب کو کفایت کر گیا بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ اسے واپس کرے گا تو اس سے یہ چیز قبول نہ کی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا ہم کوئی چیز دے کر کے لیتے نہیں ہیں تو پھر مہدی سات یا آٹھ یا نو برس تک اسی طرح رہے گا پھر اس کے بعد زندہ رہنے میں کوئی بھلائی نہ رہے گی یا فرمایا اس کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہ ہوگی یہ, یہ اس بات کی تفصیل ہے کہ مہدی کے موت کے بعد بڑے بڑے فتنے اور شر ظاہر ہوں گے اچھا وہ حدیث جو ہم نے ابھی پیش کی تھی تیسری حدیث چوتھی حدیث وہی ہے جو ہم نے ابھی اس سے پہلے پیش کی ہے اس لیے اس کو حدیث اور آٹھویں حدیث پڑھ لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن کرتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا تو کیا صرف امام مہدی صرف اربوں کے بادشاہ ہوں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے اربوں کی بادشاہ نہیں بلکہ پوری امت محمد محمدیہ کے بادشاہ ہوں گے لیکن جو ضرور ہوگا جو ابتدا ہوگی وہ اربوں سے شروع ہوگی یہاں پہ ابھی اپنی طرح کہ امام محجد سات یا آٹھ سال اس کے ساتھ نہ رہیں گے اس کے بعد میں پھر زندگی میں کوئی طرح نہیں رہے گی ہاں جی تو عی علیہ السلام مہندی علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے اس کے بعد میں سلام کی بادشاہ فائنل ہے کتنے سال رہیں گے عیسا علیہ السلام کا خیر بات آئے گی ان کے عیسا علیہ السلام کا جب ذکر آئے گا تفصیلات آئیں گی لیکن یاد رکھی امام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی امام مہدی ساتھ میں ہوں گے ایک مدت تک رہیں گے لیکن جو مدت وہ بتائی گئی ہے وہ کتنی مدت ہے پوری پوری ان کی کتنے سال کی ہے مدت امام مہدی کی کہہ رہا ہوں سات یا آٹھ سال یا اس کو لے تو نو سال تو یہ ان کی مدت ہے بس اس کے بعد وہ ان کا انتقال ہو جائے گا اب ان کا انتقال کی تحدید کہ کس وقت کس وقت ہوگا اس کی جو ہے وضاحت جو ہے یہ نہیں کہ اس وقت ان کا انتقال ہو جائے لیکن امام عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی ان کا انتقال ہوگا نہیں نہیں عیسی علیہ السلام کی زندگی میں ان کا انتقال ہوگا عیسا علیہ السلام کا بہت بعد میں ہوگا انتقال کیونکہ وہ حکومت جب قائم کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ایک تسلسل سے واقعات ہیں پورے یعنی چالیس سال تک کتنے سال تک زندہ رہیں گے چالیس سال تک یہاں پر مطلب کیا اس کے بعد کوئی بھلائی نہیں رہے گی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں رہے اس کا کیا اس کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہ رہے گی یہ جو اس میں ہے کہ پھر اس کے بعد زندہ رہنے میں کوئی بھلائی نہ رہے گی یا فرمایا کہ اس کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہ ہوگی اس لیے کہ اس لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جہاں تک میں جانتا ہوں اللہ عالم جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی رہیں گے امام مہندی بھی رہیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ بھی رہیں گے جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی سانس ہاں جی سانس پہنچے گی تو کیا ہے کافر کافر کا جو بھی کافر ہے وہ ان کا انتقال ہو جائے گا وہ مر جائے گا آپ کی نفس جہاں تک پہنچے گی ٹھیک ہے اور یہ بات ہے کہ یہاں پر زندہ رہنے میں کوئی بھلائی نہ رہے گی اس کے کچھ اور بھی متعلق ہو سکتے ہیں لیکن مجھے جو سمجھ میں آ رہی کہ بات کہ امام مہندی کے زندہ رہنے میں ایک بھلائی کیا ہو سکتی ہے اس کی تفصیل بھی چیز ہے سم ملا خیر عفل عائش عباد اوقات سم ملا خیر رفل حیاتی ہو اس میں کوئی شک نہیں بالکل بالکل فتنوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی جائے گی جیسے امام مہدی کے ساتھ قطوحات جڑی ہوئی ہیں ویسے دجال کا فتنہ بھی ہے دجال کا فتنہ ہے سمجھ آ رہی بات تو دجال کا فتنہ جب ہو جائے گا اس کے بعد حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی تین چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی جیسے دجال کا ظاہر ہونا جانور کا ظاہر ہونا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا مطلب یہ کہ پھر تنزلی تنزلی آئے گی لیکن عیسا علیہ السلام کا جو مطلب اس کاجو ماجوج جائیں گے فکروں کے بالکل ایک پوائنٹ جی کا رہنا وہاں پہ ان لیے بھلائی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ یہ ہو سکتا ہے مہدی کے لیے وہاں پہ زندگی کے بارے میں ہو سکتا ہے یہ نہیں کہہ ہو سکتا ہے یعنی وہ کہہ ہے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ امام مہدی کے لیے کوئی بھلائی نہیں یہ ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے لیکن جو ہے اس میں یہ کہہ رہا لیکن اس کے بعد ان کے بعد امام مہدی کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی یہ کہہ رہا ہے ہیں کی بھرمار ہو جائے کہ اس میں کوئی شکایت نہیں چونکہ دیکھو کا جیسے یہ ہوگا اس کے بعد پھر کون آ جائیں گے یاجو ماجیو آ جائیں گے پھر اس میں یہ جو کہا گیا کہ توبہ امول نہیں ہوگی تین چیزیں ظاہر ہونے کے بعد یہ تین چیزیں آنے کے بعد انشاءاللہ اور تفصیلات آئیں گے آپ لوگ ان شاء اللہ بعد میں جب اس تفصیلات کو دیکھیں گے تو پھر کئی باتیں ان گے انشاءاللہ اس کو رجوع کر لیا جائے گا مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں کہ چل دیکھ سکتے ہیں اس لیے میں نے شروع میں اس حدیث کے بارے میں جو میں نے جو میں نے کیا پہلے بتا دیا کہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے جو میں جانتا ہوں لیکن پھر بھی اس کے بارے میں ہم یہ کر سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں گے لیکن اور تفصیلات بہت ہیں ابھی بڑھیں تو میرے یہ دیکھیں اب میں یہ بتاؤں گا کہ امام مہدی کے بارے میں یہاں پر ایک سراہد کے ساتھ حدیث آئی ہے کہ جس میں امام مہدی کہیں گے کہ امام مہدی سے کہیں گے عیسی علیہ اللہ عیسا علیہ السلام سے آئیے آپ نماز پڑھائیے روایت رسول اللہ عیسا فیقول امیر بنا فیق اللہ انباغ امیر ابام تک اللہ تو یہاں پر دیکھو امیر ام عم المدی ان کے امیر کون کہیں گے مہدی کہیں گے کہ آئیے ہمیں نماز پڑھائیے کس سے کہیں گے عیساس تو پھر وہ کہیں گے کہ نہیں تمہیں کہ بعض باپ کے امیر ہیں اور یہ امت محمدیہ کے لیے اعزاز ہے تو اس حدیث کو امام القیم رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی صنعت کو جہید قرار دیا ہے ہاں امام القیم نے کہا کہ صنعت جہید ہے اور اور دفتر عبداللہ اللہ علیم بستوی حفظ اللہ نے میرے سالے میں اس کو صحیح قرار دیا تو یہ ایک حدیث انہیں واضح طور پر دلیل ہے جسے ان تمام لوگوں پر یہ حدیث رد کر دیتی ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مہدی ہوں میں محدود جسے دعویٰ کیا ہے لوگوں نے تفصیلات آئیں گی تو یہ حدیث ڈائریکٹ یہ رد کر دیتی ہے کہ یہ جو مہدی کا جو ظہور ہے وہ کس زمانے میں ہوگا ان سے یہ کہا جائے گا جو بھی اس طرح کا دعویٰ کرے گا اسے یہ کہا جائے گا کہ اسلام کو اتار کے بتاؤں گے ان سے یہ کہا جائے گا عیسا علیہ السلام کو اتار کر بتاؤ دجال کو ظاہر کرو چونکہ امام مہدی کا جو معاملہ ہے کس سے جڑا ہوا ہے عیسا علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے اور کس سے جڑا ہوا ہے دجال سے جڑا ہوا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں آپ یہ بہت بڑی اہم دلیل ہے چونکہ لوگ جو کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی جو ہے دعوے کرتے ہیں لیکن یہ جو صفات ہیں یہ جو صفات بتائی گئی ہیں وہ صفات جب تک وہ ان پر منتقل نہیں آئیں گی اور وہ زمانہ نہیں آئے گا اس وقت تک کوئی بھی مہدی مہدی نہیں ہو سکتا ہم بس اسی مہدی کو مانتے جو قرآن حدیث کی روشنی میں اور جن کے بارے میں یہ سفار بیان کی گئی ہے کہ وہ اسی مہدی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے تو امام مہدی کے تعلق سے جو حدیثیں آئی ہیں کچھ حدیثیں صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آئی ہیں لیکن نام کے ساتھ نہیں اشارے کے ساتھ اور کچھ حدیثیں دوسری کتب حدیث میں وضاحت کے ساتھ جس میں مہدی کا نام ہے اور وضاحت کے ساتھ ان کے جو ہے نام کا تذکرہ ہے اور مختلف جو ہے سفار بیان کی گئی ہے آئیے ہم کچھ ایسی روایت ہیں جو صحیح بخاری کئی مسلم میں ہیں لیکن وضاحت کے ساتھ نہیں اشارہ ہے لیکن علماء نے اس کو امام مہدی کے باب میں امام مہدی کے باب میں اس کو بیان فرمایا وہ حدیثیں کون سی ہیں حدیث ایک حدیث ہے رضع الم کی روایت رس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے ہوگے جب عیسیٰ صاحب نے مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا ایک اور روایت میں جو ابھی گزری ہے ایک اور روایت ہے جابر رضی اللہ رضم کی روایت ہے میری میری امت کے آخر میں خلیفہ ہوگا جو ہاتھ بھر بھر کر کے مال دے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا اسے شمار نہیں کرے گا یہ جو روایت ہے یہ کس میں یہ روایت موجود ہے یہ <سؤال> کس میں موجود ہے صحیح مسلم کے اندر اب یہاں پر جریری کہتے ہیں کہ میں نے ابو نظرہ سے اور ابو سے کہا آپ کا کیا خیال ہے کیا عمر بن عبدالعزیز ہوں گے انہوں نے کہا نہیں عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے ہو وہ کوئی اور امیر ہیں یعنی اشارہ کس کی طرف ہے عمر بن عبدالعزیز کی خلافت نہیں ہے بلکہ کس کی خلافت ہے وہ امام مہدی کی خلافت امام مہدی کی خلافت یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور یہ بات بتائیے کہ عیسی السلام کا امام مہدی کے نماز پڑھنے میں یعنی مفضول کی اسے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کیا مسئلہ ہے نماز کے تعلق سے مفضل ہاں مفضول کی امامت افضل کی ہاں افضل کی موجودگی میں مفضول کی امامت جائز ہے اور پڑھا سکتا کوئی عرض کی بات نہیں ہے جیسے ابو اگر اللہ عنہ نے امامت کرائی تھی کس کی موجودگی میں محمد رسول اللہ وسلم کی موجودگی جیسے عبد الحمان بن آؤٹ رضی اللہ نے امامت کرائی تھی رسول اللہ سفر میں رسول اللہ موجودگی میں تو یہ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ اس سے ان سے زیادہ افضل ہے ایسا نہیں ہے بلکہ بعض حالات میں ضرورت پڑتی ہے اور پڑھاتے ہیں اور یہاں پر حکمت تھی بتانا ضرور مقصد تھا کہ ہم کیا عیسائی السلام نبی بن کر کے نہیں آئے اچھا جماعت میں شامل تھے ہاں جی بالکل سفر میں تھے نبی شی واسطے جی ہوتا ہے اس کا حق ہے امیر کا حق ہے نماز پڑھانا پہلے کیا ہوتا تھا جو خلیفہ ہوتا تھا وہی نماز پڑھاتا وہی نماز پڑھاتے جی جی ہاں جی نہیں لیکن یہاں جو حکمت جو بتا رہے ہیں حکمت چاہے تو وہ پڑھا سکتے تھے چونکہ اس کے بعد جو دجال کا قتل ہوگا وہ کس کی اس میں ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی نمائندگی میں ہوگا ٹھیک ہے وہ امام مہدی جب تک ہیں وہ ہیں اپنی جگہ پکڑیں عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو ان کے تابع ہو جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام پھر نافذ کریں گے تین کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ جو مقصد کیا ہے یہ بتانے کا کہ وہی کہ یہ امتی بن کر کے آئے ہیں امتی بن کر کے آئے ہیں بتاؤں گا آگے کہ علماء نے آپ کو کیا ہے سلام کو صحابی میں شامل صحابہ میں شامل کیا ہے کس میں شامل کیا ہے کس میں شامل کیا ہے سلام کو ہاں سمجھ گئے مہراج نے جو ملاقات کی تھی اور ایمان صاحبی کی تعریف آپ پر فٹ صحابی کی تعریف آپ پر فٹ آتی ہے ابن صلاح نے اس کو ذکر کیا ہے امام صاحبی نے تجرید الصحابہ میں ذکر کیا بلکہ آخر و میں سب سے آخری انتقال کرنے والے کون ہیں عیسی علیہ السلام کا آخر صحابہ تو ابن صلاح نے اور دوسرے محدثین نے ان کو ذکر کیا بہرحال یہ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے چیپٹر میں یہ ساری باتیں آئیں گی تو یہ بتا رہا تھا کہ یہ امام مہدی کے تعلق سے احادیث متواتر درجے کو پہنچتی ہیں متواتر درجے کو پہنچتی ہیں متواتر کس کو کہتے ہیں متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو جس کی ہر سند میں کثیر تعداد میں حدبندی کی اور میں نے تین چار پانچ چھ سات نہیں کثیر جم غفیر نے روایت کی ہو سند کے ہر حصے میں جم غفیر ہو اور ایک جم غفیر نے دوسرے جم غفیر سے پھر دوسرے جمعے غفیر نے تیسرے جمعے غفیر سے روایت کی ہو کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو ناممکن ہو کہ وہ جھوٹ پر کیا کریں اتفاق کریں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ جھوٹ پر اتفاق کریں اور ان کا جو مستند ہو وہ حس ہونا چاہیے سمے میں نے سنا میں نے دیکھا ہم سے بیان کیا حس ہونا چاہیے مستند عمل حس سم آ رہی ہے اور یہ صنعت کے ہر حصے میں کثرت سے ابتداس لے کر انتہا تک صنعت میں کسرت ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ صنعت کے کسی حصے میں اگر دو راوی آ جائے تو پھر وہ حدیث عزیز ہو جائے گی کیا ہو جائے گی اگر صنعت کے کسی حصے میں ایک راوی آ جائے تو پھر وہ عزیز کیا ہو جائے گی غریب ہو جائے گی بات سمجھ میں تو اس لیے میرے دیدوں یہ جو بتا رہے ہیں کہ لفظی متواتر معنی کہ جب مے غفیر نے دوسرے جمے غفیر سے ہو بہو وہی الفاظ سے جو حدیث بیان کی اس کو کیا کہتے ہیں متواتر لفظی اور جب مے غفیر نے دوسرے جمے غفیر سے ہو بہو نہیں بلکہ مختلف الفاظ میں لیکن معنی وہی ہے معنی وہی ہے مختلف الفاظ میں حدیث سے بیان کی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں متواتر معنی اور یہ جو امام مہدی کی جو احادیث ہیں اس سے متعلق تعلق رکھنے والی جتنی احادیث ہیں سب متواتر مانوی کے درجے کو پہنچتی ہیں تواتر مانوی کے درجے کو پہنچتی ہیں اور اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال یہاں پر بیان کیے گئے ہیں سب سے پہلے جنہوں نے یہ کہا جیسے حافظ ابو الحسن العبی فرماتے ہیں اس سلسلے میں خبریں متواتر اور مستفیض ہیں کہ مہدی آئیں گے وہ اہل بیج میں سے ہوں گے سات سال تک بادشاہت کریں گے زمین کو عدل سے بھر دیں گے عیسا علیہ السلام نکل کر کے تجار کو قتل کرنے کے سلسلے میں ان کی مدد کریں گے اس امت کی امامت کریں گے عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے علامہ ستارینی بھی علامہ شوقانی نے ابھی ایک محسوس پڑھنے کا وقت نہیں ہے لیکن ان تمام لوگوں نے جو بیان کیا ہے وہ علماء جنہوں نے مہدی سے متعلق حدیثیں لکھی ہیں مہندی سے متعلق حدیثیں لکھی ہیں کہاں کہاں حدیثیں موجود ہیں ایک تو صحیح بخاری صحیح مسلم میں اور کہاں ہے مسند احمد مسنط بزار مسند ابی اعلیٰ موسلی ہاں اور مسند حارث بن ابی اسامہ حاکم مصنف مصنف بن عبی صحیح صعیب نظعیمہ اور دیگر مصنفات کی جو کتابیں ہیں اس میں امام مہدی کے بارے میں ابواب قائم کیے ہیں محدثین نے اور احادیث کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا یہ سب چیزیں ذہن میں رکھی ہے آپ क्योंकि जब हम आप बयान करेंगे कि किन किन लोगों ने मेहंदी का इंकार किया कैसे क्या ये सारी चीजें अब ये एक बुनियादी तासील है आप लोगों के लिए तो सारी बातें आसानी से समझ में आएंगी तो ये जो है मुतवास दर्जे को रिवायतें है, पहुँचती हैं मेरे पास मैंने एक अलामा मस्जिद मसिन अब्दुल मसिन अब्ब की इससे मैंने नकल किया था कि उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि वैसे किताबें भी बहुत लिखी हैं وہ صحابہ جنہوں نے امام مہدی سے متعلق حدیثیں بیان کی ہیں وہ کون سے کون سے صحابہ ہیں چھبیس صحابہ ہیں کتنے صحابہ ہیں چھبیس صحابہ ہیں نمبر ایک عثمان بن عفان رضیلان نمبر دو علی بن ابن طالب نمبر تین طلحہ بن عبید اللہ نمبر چار عبد الرحمن ابن عوف یہ یاد رکھیے چونکہ شبہات میں آئے گی ایک چیز کہیں گے کہ صحابہ کے درمیان یہ عقیدہ نہیں تھا امام مہدی کے ظہور کا لوگ کہنے والے کہتے ہیں امام عبد اللہ عبد المحسین عباد نے ذکر کیا اس بات کو کہ کچھ لوگوں کا یہ شبہ ہے انشاءاللہ بات آگے آئے گی عبد بن عوف رضی اللہ حسین بن علی رضی اللہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ عبد اللہ عباس عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمر عبداللہ ابن عمر ابو سعید الخدری جابر بن عبداللہ ابو حرائرہ انس بن مالک عمار بن یاسر مالک صوبان قرت بن ایاس علی ہلالیفہ بن یمان عبد اللہ بن خارث اوق ابن مالک عمران بن حسین ابو طفیل جابر اسودی یہ تمام رضی اللہ عمیہ یہ تمام صحابہ اکرام ہیں جن جنہوں نے امام مہدی سے متعلق حادیث ہیں ان حادیث کو بیان کیا ہے اس کے بعد شیخ نے تقریباً تریاسی کتب احادیث سے کتنے تریاسی کتاب خدو حدیث سے یہ بیان کیا کہ ان میں امام مہدی کا ذکر موجود ہے جس کی انکار کی کوئی گنجائش نہیں اس میں سے ابوداسیبان خاک اور جو یہاں پر بھی ذکر کیا ہے یہ تمام چیزیں پرانا ذکر کیا ہے یہ ٹھیک ہے اچھا اب آئیے میں یہ بتاؤں کہ لوگوں کے کیا افوان ہیں امام مہدی سے متعلق امام مہدی سے متعلق لوگوں کے چار قول ہیں کتنے قول ہیں چار قول ہیں اس کو امام بن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنار المنیف میں ذکر کیا اچھا ان اقوال کو تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے مختصر طور پر میں آپ کے سامنے اس کو رکھوں گا سب سے پہلے پہلا قول جو لوگوں نے یہ کہا کہ مہدی وہ عیسا علیہ السلام ہے امام مہدی کون ہے ہے بھائی عیسا علیہ السلامی اور انہوں نے وہ دلیل سے اس حدیث سے استدلال کیا لامحدی اللہ عی ابن مریم کہ عیسا نے مریم کے علاوہ کوئی مہدی نہیں ہے ایک ضعیف رواج ہے جس پر محدثین نے تقریبا تمام محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا اچھا دوسری یا دوسرا قول یہ ہے مہدی یہ بنی عباس کے خاندان میں سے ہیں بنی عباس کے خاندان میں سے ہیں اس کے تعلق سے بھی کچھ ضعیف روایتوں سے استضال کیا گیا تیسرا قول یہ ہے کہ امام مہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے جو ہم نے ابھی تفصیل سے اہل سنت الجماعت عقیدہ آپ کے سامنے بیان کیا چوتھا قول یہ ہے کہ امام محدید حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے ہوں گے جو محمد بن حسن عسکری کا جن کا نام ہوگا جو یہ جو شیعوں کا قول ہے یہ چار اقوال امام القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنار المنیف میں بیان فرمایا ہے آئیے میں ایک کتاب ہے نہیں یہاں پر یہ بھی آئی ہے اس میں سے کچھ جو نئی چیزیں ہیں جو اس کو میں بتاؤں گا شیخ محمد بن عبد الرحمان حب عبداللہ کی کتاب بڑی جامع اور بڑی تفصیلی کتاب ہے بس تھوڑے سے ملوزات ہیں ورنہ جو ہے بڑی اچھی کتاب ہے تفصیل سے انہوں نے تصویروں کے ساتھ مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے آئیے ہم بیان کریں کہ امام مہدی کا دعویٰ کرنے والے کون کون لوگ ہیں جو تاریخ میں گزرے ہیں ٹائم ہو گیا ابھی آدھا گھنٹہ ہے ہاں تو پھر موسم کو نمٹل لیں گے پھر دیکھتے ہیں کتنا دیکھ پانچ منٹ ہو گئے پندرہ پندرہ بیس منٹ کا اچھا پچیس منٹ تک ٹھیک ہے صرف دیکھیں میں کا انکار کرنے والوں کا ذکر انشاءاللہ بعد میں کریں گے شبہات کا اور اب جو ہے امام مہندی کا دعویٰ کرنے والے کون کون گزرے ہیں تاریخ میں ان کا جو ہے مختصر طور پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے محدویت کے دعوے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے محدویت کا دعویٰ کیا ان میں سے ان میں سے جو سب سے پہلے جنہوں نے دعویٰ کیا جو مشہور بھی خاص طور پر یہ شیعہ راکی لوگ ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جو بارہویں امام ہیں وہ محمد بن حسن عسکری یہ جو ہے ان کے امام مہدی ہیں اور ان کا وہ ہے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہیں اور یہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ سردابے سامرہ یہ عراق میں ایک جگہ ہے سامرہ یہ وہاں کا سرنگ ہے سامرہ نامے مقام کا سرنگ ہے اس سرنگ میں دو سو ساٹھ ہجری میں بچپن میں وہ داخل ہو چکے سمجھ رہے کب ایک ہزار ایک سو سال پہلے ہی سے وہ داخل ہو چکے ہیں اور جب وہ سرگ میں داخل ہوئے تھے تو ان کی عمر کتنی تھی پانچ سال کی تھی hmm. کتنی پانچ سال اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ شہروں میں حاضر ہیں گھوم رہے ہیں مل رہے ہیں دو ان کا یہ ہے ایک غیبت سورا ہے غیبت ہے ان کے بارے میں عقیدہ ہے چھوٹی غبت اور بڑی غبت چھوٹی غبت کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ غائب ہوئے تو شیعہ کے اماموں نے کہا کہ دیکھو امام مہدی سے ہمارا تعلق ہے وہ ہم سے ملاقات کر رہے ہیں اگرچہ کہ آپ کی نظروں میں نہیں ہیں وہ ہمارے سے ملاقات کر رہے ہیں تو لوگوں نے اور ان کے نام پہ ان کے نام پہ لوگوں نے چندہ دینا خطوط دینا لیٹر دینا اور اپنے جو جو باتیں ہیں ان تک پہنچانا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سپرا ہیں سفیر ہیں ہم آپ کے بعد پھر اپنے امام میں ان کے مہدی کے پاس پہنچائیں گے پھر جواب لا کر کے دیں گے اس طرح سے وہ جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، ایک عرصے تک اس کے بعد پھر یہ سب دیکھ کر کے شیعہ کے لوگوں نے جو بڑے اماموں نے ایکشن لیا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے اس طرح سے کرنا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب امام مہدی اب ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے وہ قیامت سے پہلے ہی آئیں گے وہ اس کو کئی حکومت کبرا سے کو تعبیر کیا کبرا سے تعمیر کیا میں آپ کو بتانے کے لیے کہ ماشاءاللہ اقبال کے کیلانی حفیظ اللہ نے اس میں اندر بڑی بڑے اچھے انداز سے اس مسئلے کو یہاں پر تفصیل سے بیان کیا بلکہ بارہ اماموں کا نام بھی انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے کہ امام مہدی کے تعلق سے جو بات آئی ہے کہ ان لوگوں کے پاس شیعوں کے پاس اور ان اس میں بارہ امام یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ امام کا ایک تصور اہل تشیعوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے اور امام مہدی کے حوالے سے اس کی وضاحت کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے اسنا عشریہ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے نبوت کے بجائے امامت کا سلسلہ قائم فرما دیا ہے اور قیامت تک بارہ امام نامزد کر دیے ہیں کتنے بارہ امام ان اماموں کا درجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور دوسرے انبیاء سے افضل ہے اسنا اشریا کے عقیدے کے مطابق تمام ائمہ صاحب معجزات تھے کوئی نبی سے کم نہیں تھے غیر جانتے ہیں سارے مسائل آگے پیچھے کیا آپ کے دل میں کیا چیز ہے ساری چیزیں یہ ان گے عقیدے ان گی کتابیں بھری ہوئی چیز ان شاء آئے گا جب اعتراضات میں تو اعتراض یہ بھی آئے آئے گا کہ جن نے انکار کیا یہ شیعوں کا عقیدہ ہے یہ شیعوں سے آیا ہوا عقیدہ امام مہدی کے تعلق سے یہ جہالت ہے صحیح علم ہونے کی وجہ سے لوگوں نے دعویٰ کیا تو یہاں پر اسناشریا کے عقیدے کے مطابق وہ صاحب معجزات ہیں ان کے پاس ملائکہ فرشتے وہی لے کر کے آتے تھے انہیں معراج بھی ہوتی تھی ان پر کتابیں بھی نازل ہوتی تھیں انہیں حلال و حرام کا اختیار تھا انہیں اپنی موت کا وقت بھی معلوم ہے اور ان کی موت خود ان کے, ان کے اپنے اختیار میں تھی ان بارہ اماموں کے نام درج ذیل ہیں نمبر ایک حضرت علی رضی ال کی نامزدگی کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع سے واپسی کے وقت غدیر ودیرکم ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کی تاطیر حکم سے کیا تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے علامہ رحمۃ اللہ علیہ الرحمرمائے ان کے ایک ایک گندے عقیدوں کو امامت کے بارے میں خلافت کے تعلق سے جتنے شبہات ہیں جتنے شکوب ہیں علی رضی رضلانو افضل وہ خلافت کے زیادہ مستحق تھے بناج السنہ النبویہ میں فی کلام تو اس میں بڑی تفصیل سے ان کے سارے شبہات کا جائزہ لیا جو کئی جلدوں پر مبنی ہے تو یہ اور اس کا مختصر بھی ترجمہ ارزو میں چھپا ہے مختصر کر کے اس کو چھاپ دیا گیا تو کیف میرے قیف میرے عزیز ہو ان بارہ اماموں میں سے پہلے امام حضرت علی رضی اللہ ان کی نامزدگی کا اعلان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الوداع سے واپسی کے وقت کزیر خم کے مقام پر تارکیدی حکم سے کیا دوسرا یہ ان کے اخیروں میں ہے بس دوسرا حضرت حسین بن علی رضی اللہ ان کے ردود علامہ نے ذکر کیا ہے کہ کس کی نامزدگی کے کون سی بات کی کہاں لا کر کے کہاں کو بات لا کر کے فٹ کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کا رد کیا دوسرا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تیسرے حضرت حسن بن علی اور چوتھے حضرت علی بن حسین ان امام زین العابدین پانچویں حضرت محمد بن علی امام باقی چھٹے حضرت جعفر صادق بن محمد ساتھ میں حضرت موسا کاظم بن جعفر صادق آٹھویں حضرت عسکری امام غائب اسنا شریا عقیدے کے مطابق ساڑھے گیارہ سو سال پہلے دو سو پچپن ہجری یا دو سو چھپن ہجری میں امام غائب مہدی حضرت محمد بن حسن عسکری پیدا ہوئے اپنے والد کے وفات سے دس دن پہلے ہی چار یا پانچ سال کی عمر میں موجزانہ طور پر غائب ہو گئے اور اب تک زندہ کسی غار میں روپوش ہیں شیعہ حضرات اپنی شریعت میں امام غائب کو مہدی الفجا القائم المنتظر صاحب الزمان صاحب العمر جیسے القاب سے یاد کرتے ہیں امام مہدی کے اس طرح غائب رہنے کو شیعہ حضرات کی اصطلاح سے رازدارانہ طور پر ملاقات کرتے ہیں چنانچہ سادہ لوگ اپنے قطوط درخواستیں حدیے امام غائب تک پہنچانے کے لیے ان علماء کو دیتے ہیں اور یہ علماء اپنے امام غائب کو کے جوابات لا کر کے دیتے ہیں جس پر باقاعدہ امام غائب کی مہر ہوتی ہے اور اس رازدارانہ سفارتکاری کی سنگن جب حکام بالا کو ہوئی تو تفتیش شروع ہو گئی جس کے نتیجے میں سلسلہ بند کر دیا گیا اور امام غائب کے ساتھ جب تک راز داران, راز سفارت سفارتکاری کا سلسلہ چلتا رہا اسے شیعہ عقیدے کے مطابق غیبت ریبت سغرا, سغرا اور اس کے بعد گیبت کبرا کا دور شروع ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے جب امام غائب کے ساتھ اہل بدر جتنے مخلص ساتھی یعنی تین سو تیرہ جمع ہو جائیں گے وہ غار سے باہر لائیں گے اور تبت کبرا کا دور بھی ختم ہو جائے گا اور شیعہ عقیدے کے مطابق امام مہدی جب ظاہر ہوں گے اپنے ساتھ اصلی قرآن لے آئیں گے چالیس پاروں والا ہے ہاں چالیس پارے والا جو مصف پاطمہ جس کو کہتے ہوں اچھا جو حضرت علی نے مرتب دیا تھا جو موجودہ قرآن سے مختلف ہے وہ لائیں گے اس کے احکام نافذ کریں گے یہی نہیں شیعہ عقیدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جس امام مہدی کی مشارت دی ہے وہ یہی امام غائب ہے جس کا نام محمد بن احتن عسکری ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا لہذا مسلمانوں کے ہاں امام مہدی کا تصور اس تصور سے بالکل مختلف ہے جو شیعہ کے ہاں پایا جاتا ہے میں بتاؤں گا جو شیعہ اور اس کے عقیدے میں تقریبا میں نے تو ایک جگہ سے کچھ معلومات کی ہیں ستر سے زیادہ فروقات ہیں کدھر ہمارے مہدی، امام مہدی میں اور شیوں کے شیوں کے مہندی میں بلکہ علماء نے کہا تو وہ مہندی وہی ہے یہ شیعہ کوئی یہودیوں سے ملے جلے لوگ ہیں تو ان کا مہندی وہی دجالی ہے ان کا مہندی کون ہے کوئی دجال ہے کوئی وہید نہیں ہے چونکہ وہ اوساف جو شیعہ کہتے ہیں وہی یہودی کہتے ہیں آئیں گے انشاءاللہ وہ جو یہودی کہتے ہیں یہی شیعہ بھی کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت قائم کریں گے آل داؤد کی حکومت قائم کریں گے وہ حکم نافذ کریں گے یہودیوں والا حکم نافذ کریں گے ہاں جی, جی. جی یہودیوں والا حکم نافذ کریں گے تو جبکہ ہمارے امام مہدی تو قرآن حدیث نافذ کریں گے وہ تو یہودیوں والا تو یہودیوں والا حکم نافذ کرنے کے لیے کون ہے؟ گا وہی دجال آئے گا جس دجال اس کی مدد کریں گے جال کی مدد کون کریں گے ستر ہزار یہودی جن پر سب قسم کی چادریں ہوں گی وہ ان کی تائپ کریں گے پہلے تو یہ امام مہدی کے تعلق سے ان لوگوں کا یہ گندا عقیدہ ہے آئیے میں یہ بتاؤں کہ جب بات آئی ہے تو بات یہیں پر اس کو پورا کرتے ہیں پھر بات میں آگے بڑھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اور شیعوں کے مہدی کے درمیان کیا فرق ہے مختصر بتائیں تفصیل سے بتائیں مختصر ہی بتائیں گے ویسے میں نے جو جمع کیا ان کی کتابوں کے حوالے سے اس میں موجود ہے کہ کتنے فروخت بتاتا ہوں اٹھہتر فروخ ہیں کتنے اٹہتر فروخ ہیں چلو یہاں پر ہم مختصر یہ کہ مختصر میں میں نے جمع کیا آٹھ نو فروخت تو سب سے پہلے آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں نمبر ایک نام کے حساب سے بتائیے ہمارے امام مہدی کا نام کیا ہوگا محمد ابن اور اس کا مہندی کا نام محمد بن حسن عسکری اچھا ہمارے مہدی کس کے, خ... کس کے خ... نسل سے ہوں گے کس کے خاندان سے ہوں گے حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے اور ش... رافضیوں کے اچھا امام مہدی جو عالیہ سنت کے پاس ہیں وہ کس لیے آئیں گے دین اسلام ادر انصاف قائم کرنے دین اسلام کو قائم کرنے کتاب و سنت کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے آئیں جو رافضیوں کے جو مہدی ہیں وہ کس لیے آئیں گے وہ رافضیوں کی شیعوں کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے اور عرب سے دشمنی کرنے کے لیے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے آئیں گے اچھا اہل سنت کے جو مہدی ہیں وہ صحابہ اکرام سے کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں محبت کرتے ہیں لیکن رافظیوں کے جو مہدی ہیں وہ کیا کریں گے صحابہ اکرام سے خوب جو عداوت کریں گے بلکہ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ بلایا جائے گا عائشہ رضی اللہ عنہ کو صدیق رضی اللہ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پھر ان لوگوں کو کوڑے لگائے جائیں گے سولی پر چڑھایا جائے گا یہ ان کے گندے عقیدے ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں مستفر اللہ تو امام مہدی پانچواں فرق یہ امام مہدی سنت پر حمل کریں گے اور بدت کو مٹائیں گے شرک کو مٹائیں گے اور رافضیوں کے جو مہدی ہیں وہ تو شرک کی دعوت دیں گے کبر کی دعوت دیں گے امام مہدی جو اہل سنت کے ہیں وہ مسجدوں کو آباد کریں گے جو رافضیوں کے جو مہدی ہیں وہ مسجدوں کو برباد کریں گے گرائیں گے ان کے عقیدوں کے مطابق ان کی کتاب جو لکھا ہوا ہے اچھا امام مہدی جو اہل سنت کے پاس ہیں وہ کہاں سے آئیں گے مشرق سے آئیں گے اور میں رافیوں کی جو مہتی ہے وہ سامرہ کی غار سے آئیں گے سامرا کی غار سے آئیں گے اچھا کچھ اور جو ہے میں بتا, بتاؤں یہ باقاعدہ شیعوں کے مہدی عرب کو قتل کریں گے یہ بہار الانوار ان کی کتاب ہے مجلسی کی اس کتاب میں یہ چیز موجود ہے شیوں کے مہندی شائقین کو وہ کرا وہ کر صدیق عمر فاروق رضی العم کو سولی پر چڑھائیں گے اور عمر مومنین عائشہ رضی اللہ کو کیا کریں گے کوڑے لگائیں گے کیا لگائیں گے کوڑے لگائیں گے یہ بھی جو ہے ان لوگوں کی بہار الموار اس کتاب میں اندر یہ چیز موجود ہے نیا قرآن لائیں گے الغیبا اندو عمرانی الغیبا لندوانی یہ جو ہے اس کتاب میں یہ چیز موجود ہے اسی طریقے سے میرے عزیزوں امام مہدی کے تعلق سے جو بات آئی ہے کہ ان کے جو پیروکار ہیں بنی اسرائیل سے ہوں گے کس سے ہوں گے ہاں بنی اسرائیل سے کس کے پیروکار ہیں بھائی دجال کے پیروکار بنی اسرائیل سے سترہ ہزار یہودی جو ہوں گے اچھا شیعوں کا مہدی کہتے ہیں کہ یہ دجال کو قتل کرے گا یہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے سنت جو امام مہدی ہیں ارے سنت اور جماعت کے پاس اس میں کیا ہے امام مہدی نہیں بلکہ کون کریں گے عیسا علیہ السلام قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے اچھا امام مہدی کے بارے میں یہ بھی جو ہے خرافات میں یہ بھی ان کے پاس خرافات ہے کہ امام مہدی کتنے سال کی عمر میں غائب ہو گئے پانچ سال کے اور ان کی اس میں یہ ہے کہ بہار اور انوار میں مطلب ان کے آلریڈی پیدا ہو چکے ہیں امام مہدی ان کے لیکن ہمارے امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہے وہ تو قیامت کے قریب پیدا ہوں گے بات سمجھ ہے تو اس طرح سے میرے عزیزو اور امام مہدی شیعوں کے 309 برس حکومت کریں گے کتنے الغائبہ تسی کی اس میں کتاب اس کتاب میں موجود ہے اور ہمارے امام مہندی کیا, کیا کریں گے سال سال یا سال, یا زیادہ مان لو تو نو سال بس اچھا اس طرح کے میرے عزیز ہو امام مہدی حکم یعنی داود علیہ السلام کے حکم کو نافذ کریں گے اور اہل سنت والجماعت کے مہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عوامر کو حکم کو نافذ کریں گے تو یہ اس طرح سے بہت سے ایسے فروخ ہیں جو اسے بتایا گیا اور شیعوں کے مہدی کے بارے میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے شیوں کے مہدی کے عقائد کے مطابق ایک حدیث بھی صحیح نہیں لیکن ہمارے اہل سنت جماعت کے عقیدوں کے مطابق کتنے حدیث صحیح ہیں تیس حدیث ہیں جو صبح میں ہمیں نے بیان کیا کتنے تیس تقریباً اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اور اگر اچھا امام مہدی جو شیعوں کے جو مہدی ہیں وہ ان کے جو ان کے جو عقائد میں سے یہ ہے کہ وہ ابلیس کو قتل کریں گے کس کو قتل کریں گے نہیں ابلیس قتل تھوڑی ہو کیسے ہوگا قتل ابلیس, ابلیس کا بعد میں یوم الوقت المعلوم اللہ نے مہلت دی ہے اس کو وقت معلوم تک قیامت قائم ہونے تک اس کا کام ہے بہتر اب کیا ہے دیکھو اب اب یہ جو یاجوج ماجوج آئیں گے فساد مچائیں گے اور جو اور قیامت سے پہلے جو قیامت بہترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی لوگ برملا طور پر ختم کر دیں گے حالانکہ ابلیس جو وقت تک رہے گا تو یہ آہل سنت, آہل سنت کا عقیدے سے بالکل الگ عقیدہ ہے تو ایسے میرے رضی تو اور بھی عقائد ہیں بس میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں تو انشاءاللہ مزید باتیں انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے آئیں گے اللہ سے وچل سے جب آؤں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح فام ادا فرمائیں دیکھو یہ جو ہے علمی سمندر ہے کوئی بات کچھ دوڑ یا اشکال ہو سکتا ہے تو اس کو حل کیا جا سکتا ہے